کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا یوم بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے تسقا من عین آنیا. انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا لہم طعام اللہ من ضریع. ان کے لیے ایک کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا لنونی جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا جو بہت سے چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے راضیہ دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن فی جنت آلیشان جنت میں ہوں گے لشم جس میں وہ کوئی لغ بات نہیں سنیں گے اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی وأكواب موضوعه اور سامنے رکھے ہوئے پیالے کو مصوف اور قطار میں لگائے ہوئے گاس تکیے اور بچھے ہوئے قالین اصل الل ابلی فل تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا کیف رفعت؟ اور آسمان کو کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا وہ ایلل جیبل اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا وہ اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا انما انت اب اے پیغمبر تم نصیحت کیا جاؤ تم تو بس نصیحت کرنے والے ہوئی آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا ہاں مگر جو کوئی منہ مو موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا اللہ تو اللہ اس کو بڑا زبردست عزاب دے گا یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے علین حسب ہوں پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے